أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه سورة 24 وما قضى الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًا لِلنَّارُ فَجَعْلُونَهُ طَرَاطِيكًا تُبْدُونَهَا وَتُخْتُونَ كَفِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَارُكُمْ قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي قَوْضٍ يَلْعَجُمْ وما قدر اللہ حقا پدری ہی اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا اس بار وہ جب انہوں نے کہا ما انزل باشار من کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا کل کہہ دیجیے من ان سراط و سلام لے کر آئے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی وہ کس نے اتاری تجرو نو تم اسے چند برف بناتے ہو تم دون و تم اسے ظاہر کرتے ہو چند ورن اور بہت سے تم چھپا لیتے ہو وارن تنگ ان تم بارا آبا کم اور تم وہ کچھ سکھلائے گئے ہو جو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا خلّہ کہہ دیئے کہ یہ سب اللہ نے ہی کیا ہے مگر ہوں تی ہوئی ہندی پھر انہیں چھوڑ دے کے اپنی فضول بحت میں کھیلتے رہے اللہ کو کھانا ہوا تعالیٰ نے یہ کتاب یہود کو کیا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی اور بغض اور احاد کی وجہ سے یہ کا کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے کسی بشر پر کچھ بھی نازر نہیں یعنی بشر پر وہی نازل کرنے کا وہ ویسے ہی انکار کر بیٹھے کلی طور پہ حالانکہ یہ ایسی حقیقت کا انکار تھا جسے وہ خود مانتے تھے کیونکہ ان کا اعتدین اور یقین اور ایمان تھا کہ موسا علیہ السلام, السلام پر اللہ نے وحی نازل کی ہے اور موسا علیہ السلام, السلام کا وہ نسل بھی بیان کرتے کہتے ہیں کہ یہ اولاد یعقوب میں سے ہیں اولاد اتھاک میں سے ہیں ابراہیم علیہ صلی وسلم کی اولاد میں سے ہیں مانتے تھے بشر بھی مانتے تھے اور یہ بھی مانتے تھے کہ تورا اللہ نے ان پر نازر کی ہے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور رح و انعت کی وجہ سے وہ اس سے یکسر منفر ہو گئے نکالی ہوئے تو اللہ سبحانہ ہوا صاحلہ نے ان کے اعتراض کا دو طریقوں سے جواب دیا ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا اللہ کو پہچاننا ہی نہیں جیسے اللہ کو پہچاننے کا حق تھا کہ اللہ سبحانہ ہوا صاحب خود تو لوگوں سے کلام نہیں فرماتا ہے نہ ہی فرشتے کو بھیجتا ہے لوگوں سے ہم کلام ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ اور طریقہ ہے لوگوں کے لیے مناسب اللہ اور برہروی کے پیغامات کو پہنچانے کا وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و ہوا سعالہ کسی فرشتے کے ذریعے کسی انسان کا وحی ناز کرے تو انہوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں دوسرا جواب یہ دیا کہ وہ موسا علیہ سلاۃ والسلام پر جو کتاب اتری تو رات جس کو تم مانتے ہو کہ اللہ کی نادر کردہ ہے موسا علیہ اللہ کے بارے میں مانتے ہو کہ وہ بشر تھے آدم کی اولاد میں سے تھے ان کے ماں باپ بھی تھے تو ان پر جو کتاب اتاری گئی تھی تورات تو وہ کس نے نادر کی اگر اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے کچھ نادل نہیں ہوا اور اللہ بشر صاحب کو سناور نہیں کرتا تو بتاؤ کہ روسرا علیہ السلام کو جو تورات ملی وہ اس نے دی اگر یہ اللہ کی طرف سے ناول کرتا نہیں تورات تو پھر تم اسے سبھا سنبھال کے کیوں سن رکھتے ہو اور اس کو تم نے تج ارن ہو طرح میں تقسیم کر رکھا یہ بھی یہودیوں کی ایک چال تھی وہ اس طرح کتابی شکل میں تورات پوری نہیں رکھتے تھے بلکہ الگ الگ اوبات میں الگ الگ ورکیں جس کی ضرورت ہوتی ان کو وہ نکال کے لوگوں کو دکھا دیتی باقی چھپا کے رکھ اپنے پاس تاکہ وہ ساری لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی تو باقی حکموں کا بھی پتا چل جائے گا اور ہماری بے بےمانیوں حکم و دو نا فرمانیوں کا بھی پتا چلے گا اور ہمارا پردہ جو توران میں لانے ساتھ کیا ہے وہ تو بھی لوگوں کے سامنے آئے اور تورات کے وہ حکامات جو ہم نہیں مانتے لوگوں پر توہرات کو ہو جناتے تھے کہ دیکھو اللہ کا حکم ہے اللہ کی کتاب میں ہے اور جو خود نہیں مانتے اللہ کا حکم اس کو چھپا کے رہتے اس لیے انہوں نے اس کو وقتوں میں الگ الگ رکھا ہوا ہوتا تھا اکٹھی کتاب شکل میں اس کو جمع کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے تھے تو اللہ نے سوال کیا کہ وہ کتاب جو میں نے ناول کی تھی موسا پر تورات جس کو تم سے سنبھال کے رکھتے اور اس کے ورف برک تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ کس نے اتاری اور اس کتاب میں جو اللہ نے نوسا کو دی اس میں ہدایت تھی نور تھا روشنی تھی تو ایسی باتیں تھی اس میں جو نہ تمہیں پتا تھی نہ تمہارے آباؤ اجداد کو پتا تھی پھر تمہارا اس کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لینا اور کچھ حصہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا اپنی خواہشات کے مطابق یہ سب کچھ اس بات پہ دلالت کرتا ہے اور تمہارے لیے یہ ہجٹ ہے اللہ کی طرف سے یہ نادر صدا کتاب ہے اگر ایسا نہ ہوتا اگر کسی انسان کی تصنیف ہوتی تو آپ ایک تو بات یہ ہے کہ تمہیں پھر اس کو یوں سنبھال کے رکھنے کی ضرورت ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ انسان کی تصنیف ہوتی تو وہ نہ تمہارے لیے حجت ہوتی اور نہ ہی تم اس کو لوگوں کے لیے بطور حجت پیش کر سکتے اس میں سے پھر کچھ چھپانے اور کچھ سہل کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں تھی انسان کی باتیں ہیں جی کرتا ہے مانو جی کرتا ہے نہ مانو کوئی پابندی نہیں لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھی اس لیے تمہیں ایسا کرتے ہو تو اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ خود ہی کہہ دیجئے کہ او علیہ السلام پر تورات اللہ نے نازل کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو علوم و مہارت ملے ہیں وہ سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے ہیں تو یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ یہ سب کچھ وہی کے ذریعے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ناول ہونے کا انکار ممکن ہی نہیں رہتا وحادا کتاب اور یہ کتاب ہم نے ناول کی ہے یہ مبارک ہے بڑی برکت والی ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے تاکہ آپ بستیوں کے مرکز اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں یؤمنون آخراتی یؤمنون النبی اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اب پر بھی ایمان رکھتے ہیں وہ ہوں اعلیٰ اور خلاح اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں نمازوں کی حفاظت کریں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ کتاب جو ہم نے ناول کی ہے یہ بڑی مابست ہے اپنے سے پچھلی کتابوں کی تو انجیل و وغور کی تصدیق کرتی ہے یہ ہم نے ناول اس لیے کی ہے تاکہ آپ ام قرآن بستیوں کے مرکز کو ڈرائیں یہاں مکہ کو اللہ سبحانہ اٹھانا ہوا تعالیٰ نے ام قرآن قرار دیا ہے تمام سر بستیوں کا مرکز بستیوں کی جاڑ تو یہ تو مسلمانوں کی سستی ہے کہ جو ورلڈ ٹائم زون ہے دنیا کا وقت کا اوقات کا مہنتوں کا استن وہ مسلمانوں نے اس کے اوپر کام چھوڑا تو اس کو غیر مسلموں نے سنبھال لیا اب پاکستان کا جو وقت ہے یہ کیا پلس فائیو پانچ گھنٹے جمع کر کے زیرو سے اور سعودیہ میں دو گھنٹے مدیم جمع ہوتے ہیں پلس ہیون حالانکہ حقیقت میں یہ نہیں بستیوں کا مرکز اللہ نے مکہ کو قرار دیا ہے تو جو ٹائم زون ہے وہ مکہ میں صفر ہونا چاہیے اور پاکستان مائنس ٹو دو گھنٹے پیچھے یہ ایک فطری ترتیب ہے اللہ خانہ ہوا کا آلہ کی سستی کی وجہ سے چھین گئی اور لوگوں نے اس کو سنبھال لیا اسی طرح دن راست کا جو اس کا حیور ہے وہ بھی امڑ کما کا مرکز اس کو اللہ نے بستیوں کا قرار دیا ہے اور آج یہ زمین پر تحقیق کرنے والے دان وہ بھی مانتے ہیں کہ پوری زمین روئے ارض کا جو مرکز ہے وہ مکہ سے مکرانہ ہے لیکن مرکز کو جو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ مسلمانوں کی سستی کی وجہ سے چھین گئی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پہ صرف ایک فٹ کا فاصلہ ہے تاریخ اور دن میں میں ادھر بیٹھا ہوں تو میں ہفتے کے دن میں بیٹھا ہوں آپ ادھر بیٹھے ہیں تو آپ جمعے کے دن میں بیٹھے ہیں میرے پاس آج انگریزی کی تاریخ مثلاً دس ہے تو آپ کے پاس گیارہ صرف ایک فٹ کے پاس کیوں وہ اس لیے کہ آپ جو کبھی نقشہ جو پوری دنیا کا ہے اس پر نظر دوڑیں ساری لائنیں اس میں سیدھی ہوتی ہیں ایک لائن ہوتی ہے جو ذرا تی سیوں کی گزرتی ہے وہ ٹائم لائن ہے دے لائن دن کو تقسیم کرنے کے لیے کیونکہ سورج اور چاند کی گردش کے تو مسلسل سے جاری ہے دن رات میں تو مسلسل آتے جاتے رہنا آپ کو زمین پر کوئی ایک نقطہ آغاز مقرر کرنا پڑے گا ایک نقطہ آغاز کہ یہاں سے دل کا آغاز ہوگا اور پھر دوبارہ یہیں پر آپ کے دل کا اختتام اور رات کا آغاز ہو وغیرہ تو دن پوری دنیا میں ایک ہی دن رہے نفس ہمارے پاس رات ہے تو یہ رات اسل چڑھتی جائے گی ارتا کہ گھومتے گھماتے دوبارہ ہمارے پاس آ جائے دی. جہاں دن ہے تو وہ دن اسل چڑھتا جائے گا گھومتے گھماتے دن آتا جائے گا وہ ایک ہی رہنا ہے لیکن آپ کو لطف آغاز متعین کرنا پڑے گا کہ جب اس مقام پہ سورج طلوع ہو تو یہاں پہ دن کا آغاز ہوگا اور جب دوبارہ سورج یہاں پہ آئے گا تو اگلا دن آئے گا تو یہ امر کورا یہ حیثیت مکہ کل مقدمہ ہی ہے تو بہرحال دنوں کا جو نظام ہے وہ سمندروں کے حساب سے تقسیم ہو جائے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن جو گھنٹوں کا نظام ہے وہ امر قورا کے حساب سے ہی ہونا چاہیے سمندر کا یہ فائدہ نہ کہ درمیان میں وہ ایک بہت طبیل سمندر ہے سوائے چند ایک کشتی کے ٹکڑوں کے باقی ساری جگہ وہ سمندر ہی سمندر رہتا ہے اس پوری لائن کا تو وہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں دن کا جو تغیر ہے وہاں سے اس کو نقطۂ بات بنا ہے لیکن جو وقت کا تغیر ہے اس کے لیے ام قرآ کو مکہ کل مقررہ اور مرکب ہونا چاہیے اور یہ جو تقسیم ہے دن کے بارہ گھنٹے اور بارہ گھنٹے رات کے دس کیوں نہیں بنایا یہ ساری مسلمانوں کی تقسیم ہے رات کے بارہ بجے تاریخ کا بدلنا یہ بھی مسلمانوں کی تقسیم ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انگریزوں کا کام ہے حدیث سے ثابت ہے دن میں بارہ گھڑیاں بارہ تھا آٹھ صبح سے شام تک بارہ سا آٹھ پورے دن میں تو انہیں کے حساب سے بارہ گھنٹے بنائے تو یہ سارا نظام مسلمانوں کا ہے وقت کی تقسیم کا لیکن وہ سستی کی وجہ سے نکل گیا تو ام قور پستیوں کا مرکز اللہ سبحانہ و ہوا تعالی نے اسے مکہ المکرمہ کو قرار دیا ہے کہ تاکہ آپ امول قورا یعنی مکہ والوں کو ڈرائیں وہ من جو اس کے آس پاس رہنے والے عرب قبائل اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں پوری دنیا عرب ہو یا عجم کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ رب مجھے تمام لوگوں کی طرف مبوض کیا گیا ہے بلر جی نے یقمین آخرت جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں تو ثابت ہوا کہ جو بندہ قرآن پر ایمان نہیں لاتا اس کا آخرت پر ایمان درست نہیں آخرت پر ایمان اس کا ہی درست ہے جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالی کی حاقع اور نوازوں کی حفاظت کرتے ہیں جو نوازوں کی حفاظت نہیں کرتا قرآن پر ایمان نہیں لاتا اس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں وہ بے نبازی اور کہے کہ میرا آخرت پر ایمان ہے غلط بات ہے آخرت پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور نواز کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے زیادہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور تازہ یا اس نے کہا کہ میری طرح کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وطل نہیں کی گئی وَبَن تَعُنزِلُ اور, وہ فِي وَمَرَا فِي الْمَوْتِ اور کاش کے آپ دیکھیں جب ظالم موت کی شکتیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اپنی جانوں کو نکالو الگ الحق اس وجہ سے کہ تم اللہ کے بارے میں باتیں کہتے تھے وَقُنْ تم اور تم اس کی آیات سے تقبر کرتے تھے اس آیت میں تعالیٰ نے تین لوگوں کا ذکر کیا ایک لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے دوسرا وہ جو یہ کہتا ہے کہ میری طرف بھی غصی کی گئی حالانکہ روی اس کی طرف کی نہیں گئی اس کی کے جھوٹے دعوے دا دار اور تیسرے وہ جو کہتے ہیں کہ جیسے اللہ نے وحی نازل کی ہے اس طرح کی ہم بھی نازل کر سکتے ہیں تو ان تین لوگوں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے قرآن جیسا کلام پیش کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں جیسے محری کا چوری کر کے نے بھی پیش کرنے کی کوشش کی یا جس طرح الحق کے نام سے امریکیوں نے قرآن بنایا تھا کرتے ہیں ایسا جیسے راتوں نے کئی صورتیں بنائی ہوئی ہیں سورت سورج نورین وہ ایک نے بس وقت نے کتاب لکھی ہے اور اس نے سارا زور اس بات پر لیا ہے کتاب کا نام رکھا ہے خصل الخط تحریف کتاب رب ارباب رب الر یعنی ربوں کا رب یعنی اللہ سبحانہ آنا ہوگا کی نازل کردہ کتاب میں تحریف کو ثابت کرنے کے لیے فیصلہ کن باب یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے نام ہاں، ہے کئی لوگوں نے اس طرح کا کام کیا ہے اس نے پھر کئی اپنی طرف سے سورتیں اور کئی آیٹیں بنا بنا کے داخل کی ہیں کہتا ہے یہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے یہ بھی پرانا. سورت حراض کہتے ہیں سورت بکرا سے بھی زیادہ لگ تھی اس طرح کی کئی باتیں اور پھر اپنی طرف سے بناتے ہیں اور وہ جو کہتا ہے کہ اللہ نے یہ بات کہی ہے اللہ نے یہ فرمایا ہے یہ اللہ کا اللہ کے وہ ہوتا نہیں اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے والا اللہ کی نازل کردہ کلام جیسی کلام نازل کرنے کا دعوی کرنے والا اور لبوت کا جھوٹا دعوے دار جس طرح یہ حسین اسرد عنسی طرح حسدی اور یہ ہمارے یہ سلمان رشدی موجودہ دور کے اور ترین مرزا و قادیا یہ سارے ان تین لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ تین لوگ ہیں ان کے لیے پھر تین طرح کی سدائیں ذکر کی پہلی بات تو یہ ذکر کی کہ یہ ظالم ہیں انہیں کا بل اترا ان زالموں نہ کہ ہمارا سے جب موت کے سکارات میں ہوتے ہیں نزا کی حالت میں ہوتے ہیں اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ فرشتے واسطو عید اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اخلیم کو تم اپنی جانوں کو نکالو یا نہیں موت کے وقت فرشتے کے اوپر سختی کرتے ہیں اور تیسری فرمایا کچھ الم عذاب ہوں آج تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا لام یہ تین سزائیں ان تین طرح کے لوگوں کے لیے اللہ پلا نے کی پھر اس آئٹ میں اللہ تلا فرماتے ہیں الملائی کھو آپ فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیرائے ہوئے ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت آنے والا فرشتہ ایک نہیں زیادہ ہوتے ہیں بل مزاحی کا فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں فری بھی من کووگا کچھ زمنا اگاور ہوں جس کے وہ روح نکال رہے ہیں اسی دن اوگا کچھ زمنا اگاگر ہو آج ہی تمہیں رسوا ذلت آمیز عذاب دیا جائے گا آپ چاہے روح قبض کرنے کے بعد مردہ آدمی زمین پر پڑا رہے دفنایا نہ جائے کئیوں کی جڑ باڈی کئی کئی جن سرد خانوں میں پڑی رہتی ہے کئی گھر میں برف لگا لگا کے رکھ لیتے کہ کل دبن کریں گے بلانا آ رہا ہے جس دن بندے کی موت واقع ہوئی ہے اسی دن اس کو آزاد ہوتا ہے اگر وہ آزاد کا مستحق ہے تو جو میں کچھ زمر ہوں اسی دن ادابے قبر کی ابتدا ہو گئی وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی بندہ پانی میں ڈوب گیا مر گیا اس کو قبر ملی نہیں اسے ادابے قبر کیسے ہوگا جل کر راکھ ہو گیا اسے ادا قبر کیسے ہوگا دریبے کھا گئے اسے ادا قبر کیسے ہوگا یہ تو سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے تمہارے نظر نہیں آتا عذاب ہوتا ہے انجو میں تجنا اگابل اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ کا اصول کیا ہے سات بات مرنے کے فوراً بعد بندے کا جسم جہاں سے بھی ہے وہی اس کے لیے خبر ہے چاہے وہ چار پہ پہ پڑا ہے چاہے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے چاہے وہ رات بنا ہوا ہے چاہے جانوروں کے پیٹ میں ہے چاہے اس کے چیخ رے بکھر گئے ہیں باہلا سبا سیما سیما ہو گیا سارا جسم جہاں پہ بھی ہے وہ اس کے لیے قبر ہے رات گنگا تو جسم تو ہے ہی نا گوشت کے بجائے رات کی سورت میں قبر میں جب نیا مٹی کے ساتھ گڑ سڑ کے مٹی ہو گیا ہے تو صحیح نہ جسم چاہے وہ مٹی ہو گیا اور پھر عجب وہ گنگ ریڑھ کی ہڈی کے نیچے جو آخری سیرا ہوتا ہے یہ خبر نہیں ہوتی جو مرضی ہو جائے یہ برقرار اور باقی رہتی ہے اور اسی سے حدیث میں آتا ہے کہ دوبارہ بندے کو اٹھایا جائے گا اسی سے اس کو تخلیق کیا گیا اسی سے دوبارہ جب قیامت کے دن مردے اٹھیں گے اس کے جسم کو اسی کے ارد گرد اکٹھا کر کے بنا دیا جائے گا تو ادا قبر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گرے میں جائے گا تو قبر ہے مرنے کے بعد بندہ جہاں بھی ہے وہ اس کے لیے خبر ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ال یوما تجھ زون تمہیں رسوا کو آغاز دیا جائے گا یہ نہیں کہا کہ الوما تجز اج ساگو کم کہ تمہارے جسموں کو عذاب دیا جائے گا یا تمہاری روحوں کو دیا جائے گا یہ نہیں کہا کہیں کہتے ہیں کہ کو رو تو چلی جاتی ہے اوپر تو عذاب صرف جسم کو ہوتا ہے نہیں روح اور جسم کے مجموعے کو ہوتا ہے اللہ کی بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کی روح فرشتے قبل کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں روح قبل ہونے سے پہلے وہ کیا تھا روح اور جسم کا مجموعہ اسی روح و جسم کے مجموعے کو کہا جا رہا ہے کہ اسے ہی آزاد ہوگا روح و جسم کے مجموعے کو آزاد ہوتا ہے روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے لیکن روح لوٹنے کے روح بندہ زندہ نہیں ہوتا جیسے سوئے ہوئے بندے کے جسم میں روح نہیں ہوتی لیکن بندہ ہوتا ہے روح جسم میں ہو نہ ہو زندگی موت یہ اللہ کے اختیار میں اللہ روح کے بغیر بھی بندے کو زندہ رکھتا ہے اور روح کے باوجود بھی بندے کو مردہ رکھتا ہے زندگی کے لیے روح کا ہونا ضروری نہیں اور موت کے لیے روح کا نکلا ہوا ہونا ضروری نہیں یہ تمہیں عذاب کیوں ہوگا بما کنتم تقولون کہ اللہ کے بارے میں نہ حق باتیں کہتے تھے دستکر اور تم اللہ کی آیات اللہ تعالی کی آیات کے بارے میں تکبر کرتے تھے مطلب آیات کو مانتے نہیں تھے تقبر کیا ہے لوگوں کو حقیق سمجھنا حق کو ٹھکرا دینا یہ تکبر ہے اچھا کھانا پینا پہننا یہ تکبر نہیں لگزری لائف گزارنا تکبر نہیں تکبر کیا ہے بطر الحق نہ لوگوں کو حقیر جاننا اور حق کو ٹھکرا دینا یہ تک ہے جو حق بات نہیں مانتا وہ مستقبر رہے جو لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے وہ مستقبر ہے جس نہ کما کلف نہ کچھ والا مر رہا اور تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے جس طرح کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تم براوری تم اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا تم اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو واقم الدین ذہن سم اللہ ہم فیس مشرا تھا اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی بھی نہیں دیکھتے جنہیں تم سمجھتے تھے کہ وہ تم میں حصے دار ہیں لقت تقت نا <دَيْنَكُن> تم یقیناً تمہارا آپس کا رشتہ کٹ گیا ہے <تَوْعِمُون> اور جو تم گمان کیا کرتے تھے وہ سب تم سے گم ہو گیا ہے یعنی ان کو بھرنے کے بعد کہا جائے گا کہ آج تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے ہو کر آئے ہو جیسے اکیلے اکیلے پیدا ہوئے تھے ماں کے پیڑ سے اکیلے اکیلے نکلے ایسی اکیلے اکیلے آئے دنیا میں تو اکٹھے مل کے رہتے تھے اور بڑا تم نے ایک جتھا بنایا ہوا تھا باسل پرستوں میں وہ سب ساتھ چھوٹ گئے اور وہ جن کو تم نے سمجھا تھا کہ یہ ہمارے سفارسی ہیں یہ ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑوا رہیں گے وہ بھی تمہارے ساتھ ہمیں کدھر گیا سب روم ہو گئے یہ انہیں ڈانٹنے کے لیے کہا جائے گا اور جو تمہارے گمان تھے وہ سارے گمان ٹوٹ گئے اللہ کے اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں بچ نہیں سکو